تو ہرگز تجھے اس کے مانی سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر آمان نہ اتا اور اپن خواہش کیمپ پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے